سوال نہ کریں حج کے لیے کسی سے سوال نہ کریں حج کے لیے کسی سے توقع نہ رکھیں کہ وہ مجھے لے جائے گا بس خود اپنے اندر اس کا شوق اور اہمیت لائیں اور بیت تک جانے کے لیے رب البیت سے ہی فریاد کریں پھر دیکھیں راستے کس طرح سے کھلتے ہیں انشاءاللہ اللہ